أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا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 السلم ولا تتبعوا خطوات انہو لكم عدو مبین انسان کے لیے چلنے کے لیے دو راستے ہیں ایک وہ راستہ ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے اگر ایک انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا انجام جنت ہے اور اگر اللہ کا راستہ چھوڑ کر وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جہنم مقدر ہے شیطان کا راستہ کون سا راستہ ہے شیطان کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ راستہ جو اللہ کی راہ کے سوا ہو وہ شیطان کا راستہ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس لکیر سے جڑی ہوئی دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی ماجہ میں کہ چار لکیریں کھینچیں اور بیچ والی سیدھی لکیر پر آپ نے انگلی رکھ کے کہا یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں جو لکیریں تھیں آپ نے کہا یہ شیطان کی راہیں ہیں آدمی جس راہ پر چلے گا اس اعتبار سے اس کا انجام ہوگا اگر وہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی اللہ اس سے راضی ہوگا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے جو نعمتیں اللہ نے مقدر کی ہیں نیک بندوں کے لیے ایک ایسی زندگی جس کا خاتمہ نہیں اور جس میں نعمتوں کا بھی کوئی خاتمہ نہیں ہے اللہ کی راہ پر چلنے سے انسان کو ایسی زندگی ملے گی ہے لیکن اگر شیطان کی راہ پر چلتا ہے تو اس کا انجام اللہ کی ناراضگی ہے اور آخرت میں اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور بہت ممکن ہے یہ عذاب آخرت کی بجائے دنیا ہی سے شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا یادین قلو فلم اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ خد السلم فلم اور اس کے بالمقابل کہا ولا تب او قطوط اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو جس راہ پر شیطان چلا ہے اس نے اپنے فٹ سٹیپس پیچھے چھوڑے ہیں اس کے نقش قدم پر مت چلو امنح لقم عید مبین کیوں کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تم اس کے پیچھے چلو گے اس نے تو اللہ کی نافرمانی اختیار کر لی ہے اور تمہاری ہی دشمنی میں کیے ہے شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا وجہ کیا تھی انسان سے حسد اور انسان کی دشمنی جیسا کہ کل بھی آپ نے دیکھا تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور شیطان اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ملعون مردود ہو چکا ہے اس کے لیے جہنم طے ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جانے والا ہے اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ جہاں وہ برباد ہو چکا ہے اس کے لیے بربادی مقدر ہو چکی ہے وہ انسان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے وہ خود برباد ہے وہ انسان کو بھی برباد کرے اور اس نے اسی کام کے لیے آپ دیکھیے توبہ کے لیے موقع مانگتا تو کتنی اچھی چیز تھی اس نے اللہ سے موقع اور مدت مانگی انسان کو بھڑکانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے مدت مانگی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کے ان کو بہکاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا اور کہا کہ ولا تجد اکترحوم شاریرین ان میں سے اکثر کو تو نا پائے گا اکثر انسان شکر گزار تجھ کو نہیں ملیں گے تیری نعمتیں لیں گے شکر کسی اور کا کریں گے سر کسی اور کے آگے جھکائیں گے تیری نعمتیں لیں گے لیکن تیری مرضی دیکھیں گے نہیں بلکہ منمانے طریقے پر تیری نعمتیں استعمال کریں گے یہاں تک کہ تیری مرضی کے خلاف استعمال کریں گے اور شیطان کا کام یہی ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی بجائے اس کی ماننے والا بنے جو اللہ کا حکم ہے شیطان اس کے خلاف انسان کو حکم دیتا ہے اللہ نے کہا یہ کرو شیطان انسان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ نہ کرے اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان وہی کام کرے جس سے اس کو اللہ نے منع کیا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے اور دنیا میں انسان اگر کسی کے بارے میں جانے کے میرا دشمن ہے تو اس کی صحیح بات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ دشمن ہے اپنا کچھ کہے تب بھی انسان سوچتا ہے یہ میرا دشمن ہے یہ میرا بنا نہیں چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی چال ہو اس میں اگر کوئی دشمن ہے مٹھائی کے ڈبا اگر لا کے دے خوشی میں اس کو کھاؤ تو بھی آدمی کیا سوچتا ہے اس میں کچھ زہر تو نہیں ملایا ہے اس میں یا اس میں بار بار جانے کی دوا تو نہیں ہے دنیا میں آدمی اپنے دشمن کی صحیح بات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ انسان کا مزاج ہے اور وہ دشمن جو کبھی دوست بننے والا نہیں جس کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا دشمن ہے یہ کھلا دشمن ہے یہ تمہارا بلا چاہ نہیں سکتا جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے کہیں نہ کہیں سے تم کو دھوکا ہی دے گا آدمی اس دشمن کی باتیں اس دشمن کی ترغیبات کو کبھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے مجمے میں لاکھ گالیاں دے گا شیطان کو ملور لانتی ایسا ویسا اللہ کا دشمن لیکن واقعی انسان اپنے عمل سے اپنے دین کا اور اپنی سوچ کا جو ہے یعنی مظاہرہ کرتا ہے آدمی کا عمل بتاتا ہے کہ شیطان کو دشمن سمجھتا ہے کہ دوست شیطان کی باتیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے اللہ جو اس کا بھلا چاہتا ہے اللہ کی مانتا ہے کہ شیطان کی مانتا ہے اس لیے انسان کے لیے دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور انسان اپنے قول اپنے اعتقاد اور اپنے عمل سے اپنی زبان سے اپنے دل سے اپنے عمل سے یہ چنتا ہے کہ وہ کس کا ہے اللہ کا ہے کہ شیطان کا ہے اس کا رخ کس طرف ہے وہ کہاں مائل ہے وہ اپنی زندگی میں بڑا مقام کس کو دیے ہوئے ہے اللہ کو یا اللہ کے دشمن کو جو کہ خود اس کا بھی دشمن ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کے دین میں اسلام میں اللہ کی فرما برداری میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ آدھا آدھا نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا تھوڑا کیا تھوڑا نہیں کیا چن چن کے کیا یہ پسند یہ نہیں پسند اپنی آزادی چھوڑ دو پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ پسند نا پسند دنوں کی گنتی اوقات کی تعین کبھی دیندار کبھی دیندار نہیں کچھ چیزوں میں دیندار کچھ چیزوں میں بے دین کبھی آزاد کبھی پابند یہ نہیں چلے گا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ خود خلوف اس شلم کا اور اس پوری دینداری میں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ شیطان ہے وہ بار بار آ کے بھڑکائے گا اسی لیے اللہ نے فرمایا ولا تب تب خطوطی شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ اس نے اللہ کی بات واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کر دیا اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کا ہر قدم اس کو جہادم کی طرف لے جا رہا ہے تم اس کے پیچھے جاؤ گے وہ تو برباد ہونے والا ہے تم بھی برباد ہوگے ان نہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی کسی بات پہ بھروسہ مند کرو وہ چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا وہ بے حیائی کو آزادی اور خوشی بنا کے پیش کرے گا سیلیبریشن بنا کے پیش کرے گا یہ تو سیلیبریشن نہیں ہے وہ بے پردگی کو عورت کا حق لینا ثابت کر کے بتائے گا وہ سود کو پروفٹ بینیفٹ اور اچھی چیز نفع بنا کے پیش کرے گا وہ گانے بجانے کو انجوائےمنٹ بنا کے پیش کرے گا وہ مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کو آزادی فریڈم بنا کے پیش کرے گا وہ حرام کاموں کو انسان کے لیے اچھا بنا کے پیش کرے گا شیطان کا کام ہی ہے اس کی ڈیوٹی ہے وہ باطل کا بیسٹ مارکیٹنگ ایجنٹ ہے اس کو معلوم ہے کیسا اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے اور وہ بیچتا ہے انسان کو انسان کی جنت خرید کے اس کو بیچتا ہے جنت کا حق اس سے چھین کے اس کو جہنم بھی بناتا ہے اللہ ہم سب کی حبادت فرمائے اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین پر پوری طرح آئے اللہ کا کوئی حکم اس سے نہیں ٹوٹے اس لیے کہ اللہ کا حکم توڑنا اللہ کو ناراض کرتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان ہے اللہ کی ناراضگی والا عمل کرنا اسی کو گناہ کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں معاسیت ہے عفم ہے عدوان ہے ہے اور بہت سارے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں سو ہے یا اس طرح سے اور بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں الگ الگ انداز میں الگ الگ میننگ کے شیڈ میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی مت کرو اللہ کی نافرمانی مت کرو اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے راضی کرنے کا ذریعہ ہے وہ اللہ کی ماننا اللہ کا حکم مانو اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا حکم توڑ کے بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا اس سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں کہ ایک آدمی اللہ کا حکم معلوم کرے اور اس پر عمل کرے لیکن اللہ کی فرما برداری میں بندہ آزاد نہیں ہے کہ مجھ کو یہ حکم پسند ہے میں یہ کروں گا اور یہ حکم پسند نہیں یہ نہیں کروں گا انسان آزاد نہیں ہے یا تو اللہ کا پورا بندہ بننا پڑے گا نہیں تو نہیں اللہ کا بندہ بننا ہے پورا بنو یہی بات اللہ نے یہاں کہی ہے خود خلوف سلمی کاف افواہ ادھورے مسلمان مت بنو ادھورے مسلمان مت بنو پورے پورے مسلمان بنو بننا ہے تو پورے مسلمان بنو ادھورے نہیں یہ ہمارے سامنے چوائسیز ہیں کہ ہم کو کس کا بندہ بننا آدھا اللہ کا بندہ آدھا شیطان کا آدھا نفس کا یہ بندہ ہے یہ کئیوں کا غلام ہے ایک کا غلام بن سب سے بڑے بادشاہ کا غلام بن تیری عزت بڑھے گی گھٹیا کا غلام بن تیری عزت بھی گھٹے گی شیطان زلیل ہے نفس گھٹیا ہے انسان کو برائی کی تلقین کرتا ہے اعلی ترین سب اور رب کل سبحان اور رب العدین سب سے اونچا اللہ ہے سب سے اونچے کا بندہ بھی اونچا ہوتا ہے ایک آدمی کسی کا چپراسی ہو اور وہ خود لو لیول کا آدمی ہو جس کا چپراسی ہے اس کی کوئی اتنی عزت نہیں ہوگی لیکن اگر گورنر کا ہے یا اگر کوئی بڑا پریزیڈینٹ ہے پرائم منسٹر ہے اس کا چپراسی بھی فخر محسوس کرتا ہے دنیا میں کہ میں کس کا ہوں چپراسی میں اس کا ہوں تو بڑے کا چپراسی بھی فخر محسوس کرتا ہے اللہ رب العالمین ہے وہ بادشاہوں کو بادشاہ ہے اس کے آگے بادشاہ بھی ہیچ ہیں بے قیمت ہے کیونکہ ان کی بادشاہی بھی اسی کے دینے سے ہے اس کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے سب سے بڑا وہی ہے ساری بڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے سامنے اس کا بندہ بننا واقعی عزت اور بڑائی کا پانا ہے لیکن اس کا حکم توڑنا ذلت کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولنا ہے ہلاکت کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولنا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وحر الفساد فی البر والبحر بما بس اے الناس زمین پر بر میں خشکی میں اور تری میں فساد آ گیا بگاڑ آ گیا بربادی آ گئی ہلاکتیں آ, آ رہی ہیں وحر الفساد فی البر والبحر کیسے آئی یہ بربادی کیسے آئی ہلاکت کیسے آئے عذاب بما کس بس الناس لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے لوگوں کی اپنی کرتوت کی وجہ سے لوگوں کی اپنے عمل کی وجہ سے جو بھی بربادی آ رہی ہے جو ہلاکتیں آ رہی ہیں جو مصیبتیں آ رہی ہیں زمین میں بھی اور پانیوں میں بھی کہاں سے آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں بیما کا سبق اے لوگوں کی اپنی کرتوت کی وجہ سے ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے لوگ لدی عام لو اور ہم ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں لال لہن یار جیون تاکہ وہ پلٹیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں دنیا میں بہت ساری مصیبتیں انسان پر آتی ہیں یہ مصیبتیں اس کو جگانے کے لیے آتی ہیں اللہ کی طرف دوڑنے والا بنانے کے لیے آتی ہیں کہ دنیا میں جو مصیبت آتی ہے اس تکلیف کے بعد ایک آدمی بڑی تکلیف کو سوچ کے اللہ کی طرف دوڑنے والا بنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے واقعی جس کا ایمان زندہ ہے ایک ٹھوکر بھی اس کو لگتی ہے سوچتا ہے کہیں مجھ سے کوئی بھول تو نہیں ہو گئی میرے رب کا کوئی حکم تو مجھ سے نہیں ٹوٹا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا کہ مجھ کو جگانے کے لیے سزا دی ہے لیکن منافق اور اللہ کو بھلا ہوا انسان ٹھوکر پر ٹھوکریں لگتی ہیں لیکن جاگتا نہیں ہے جاگتا نہیں ہے تو ایک انسان کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑنا دنیا اور آخرت کی بربادی کا دروازہ کھولنا گناہ کے بہت سارے نقصانات ہیں اور آخرت میں بہت ساری وعیدیں آپ مستقل سنتے رہتے ہیں لیکن اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ گناہ کا نقصان صرف مرنے کے بعد نہیں ہے بلکہ گناہ کا نقصان مرنے سے پہلے بھی آتا ہے بہت سارے لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے اور موت جب آئے گی توبہ کر لیں گے بہت سارے لوگ اسی بھرم میں پڑے رہتے ہیں کہ جو بھی عذاب ہے جو بھی پکڑ ہے وہ قیامت کے بعد ہے یا مرنے کے بعد ہے وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان دنیا سے شروع ہوتا ہے گناہ کا نقصان دنیا سے شروع ہوتا ہے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ ہموار کرتا ہے اور گناہوں کی کثرت انسان کے لیے کفر کا راستہ ہموار کرتی ہے ایک گناہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرنا انسان کے دل کو خراب کر دیتا ہے اور انسان کا دل جب بے بےحس ہو جائے تو کفر اور گناہ میں کوئی فرق نہیں کفر بھی کر بیٹھتا ہے انسان آج کی اس مجلس میں ہم یہی دیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں آخرت میں تو ہے ہی ہیں لیکن گناہ کا کیا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور کیا نقصانات ہیں روحانی اعتبار سے مادی اعتبار سے سماجی اعتبار سے کیا نقصانات ہیں کون کون سے گنا کیا کیا نقصان ہوتے ہیں ایک لمبی لسٹ ہے علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں کی، امام ازہبی کی کتاب الکبائر مشہور کتاب ہے کہ قبیرہ گنا کون کون سے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ ہے کوئی آدمی چاہے تو مستقل پڑھ سکتا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں اس لیے میں نے کچھ چیزیں اس میں سے منتخب کی ہیں آج کے اس درس میں یہی ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے جگانے والی چیز ہے کہ گناہ کا نقصان صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ہوگا اور ہر اعتبار سے ہوتا ہے الگ الگ گناہوں کے الگ الگ نقصانات ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گناہوں کے سلسلے میں لوگ بعض غلطیوں میں مبتلا ہیں وہ کیا غلطیاں ہیں تو یہ بہت بڑا موضوع ہے میں کوشش کروں گا کہ ویسے وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے کم وقت میں اپنی بات کو بیان کروں گنا کے کی نقصانات کیا ہیں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ گناہوں میں لت پت رہنے والا آدمی گناوں کے لیے معروف آدمی اسلامی عدالت میں اعتبار کے لائق نہیں ہے اس کی گواہی معتبر نہیں کوئی آگے بولے نہیں ایسا نہیں میں نے دیکھا ایسا تھا وہ آدمی متقی نہیں ہے پرہزگار نہیں ہے دیندار نہیں ہے وہ گناہوں میں ملوث رہتا اس کی اعتبار کے لائق نہیں اس کی گواہی تو اسلامی کورٹ میں ایک آدمی جو گناہ ہوتا ہے اور گناہوں کا پرواہ نہیں کرتا ہے دیکھیے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر کے ختم ہو جائے معاملہ اور بات ہے لیکن جس کی عام زندگی میں گناہ پڑے ہوئے ہو جس کا معمول ہو گناہوں کے بارے میں پرہیز وہ نہیں کرتا ہے احتیاط نہیں کرتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے اس کو کوئی اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے اس کی زندگی میں گناہ نمایاں ہے ایسا آدمی اسلامی عدالت میں ایسے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے اسلامی عدالت تو بہت دور کی بات ہے چاند کی گواہی بھی اس کی معتبر نہیں ہوتی ہے بتائیے ایسا آدمی مسلمان کے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں اپنا اعتبار کھو دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا یادین آ منو ان جاءکم اکم فاصق ان اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق فاسق جو اللہ کے حکموں کو توڑتا رہتا ہے جو اللہ کی حدوں سے باہر نکلتا رہتا ہے جو حرام میں پرہیز نہیں کرتا ہے ان جا کم فاسق اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو یعنی اس کی خبر کو فوراً قبول مت کرو چیک کرو ویریفائی کرو ویریفائی کرنے کے بعد صحیح نکلتی ہے تو لو ورنہ مت کرو اس کو ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا بےزتی سے زیادہ آدمی کی نہیں ہے اس سے زیادہ کیا بےزتی ہوگی کہ اگر وہ کچھ کہے جج کے سامنے مسلمان معاشرے میں اس کی بات اعتبار کے لائق نہیں ہے بھائی ہم کو چیک کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ تمہاری بات اعتبار کے لائق نہیں ہے گناہ گر آدمی کا اسلامی عدالت میں اعتبار نہیں ہوتا ہے یہ پہلا نقصان ہے جو آدمی اعتبار کے لائق نہیں سے زیادہ ضلع کی چیز کیا ہے اس کی نیوز قابل اعتبار نہیں ہے نمبر دو گناہ کا اثر قیامت میں ہوگا آخرت میں ہوگا الگ ہے گنا کا سب سے زیادہ اور پہلا نقصان انسان کے اپنے دل کو ہوتا ہے یہاں آپ نے यहां کیا یہاں آپ کے دل کو اس سے نقصان ہوتا ہے ایک گناہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگ جاتا ہے کالا دھبا لگتا ہے دوسرا گنا کرتا ہے دوسرا دھبا لگتا ہے گنا کرتا کرتا کرتا چلا جائے دل پورا کالا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں ان ادنبا کانتنک سودا افی قلبی ایمان والا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے فرنتا اگر وہ توبہ کرے اللہ سے مغفرت مانگے اس گناہ کو چھوڑ دے تین کام کرے اگر آئندہ نہیں کروں گا کہ پکا ارادہ کرے توبہ کرے چھوڑ دے رجوع کرے گناہ سے اور اس گناہ کو ترک کر دے اور اللہ سے مغفرت چاہے اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے پھر سے صاف ہو جاتا ہے سکی رقل بو فنزاد فاد لیکن اگر توبہ نہ کرے اور ایک کے بعد دوسرا گناہ کرے فنزادہ زاد اگر پھر گناہ کرے تو کالا دھبا اور بڑھتا چلا جاتا ہے کالہ دھبہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا فضر دکر کتاب یہی یہی وہ زنگ ہے <پلنی amusement> جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا <س tard> <فرمائی> نہیں <امینا> بل <سفار> <سفار> بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کی وجہ سے ان کے اعمال کی ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا اب بتائیے آپ کے کسی چیز ہے مشین ہے یا کوئی لوہے کی چیز ہے اس پر اگر دھول جم جائے آپ کپڑا پوچھ دیں صاف ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ صفائی نہ کریں اور دھیرے دھیرے وہ چیز زنگ آلود ہو جائے زنگ لگ جائے اگر لوہے کے اوپر آپ اس کو گھسیں گے تو بھی وہ نکلتا ہے نہیں بہت مشکل ہوتا ہے اس کا نکالنا ایک آدمی اسی لیے اللہ نے فرمائے یہاں پر کہ کل قلوبہم ما کلو بھی بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے امال کی وجہ سے اور ایک روایت میں حت یا قلبہ کہ وہ جو کالا دھبا ہے اس کے دل پر پورا چھا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہدایت اس کو نہیں ملتی اس لیے کہ یہ جو آیت ہے یہ کفار کے بارے میں ہے ان کے دلوں پر ان کے امال کی وجہ سے برے عمل کی وجہ سے دھبا لگ گیا اور آگے کی آیت کیا ہے آگے کی آیت کیا ہے کل لاکن اور رب یوم قیامت کے دن یہ اپنے رب سے ہجاب میں ہوں گے قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے رب کا دیدار ان کو نہیں ملے گا دنیا میں ایمان والا جب گناہ کرتا ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے اگر توبہ کرے تو صاف نہیں بڑھتے بڑھتے بڑھتے پورے دل پر چھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دل میں ہدایت داخل نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں دعا کرتا ہوں رونا ہی نہیں آتا ہے کتنے لوگ ہیں کہ قرآن پڑھتا ہوں دل پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں جان ہی نہیں ہے کیوں نماز کے باہر کی زندگی کیا ہے گناہوں سے رک رہا ہے کہ نہیں رک رہا ہے آدمی کے گنا دل کو مردہ کر دیتی ہے اس کے دل پر پرت چڑھ جاتی ہے سیل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. دل پر چھا جائے پھر اللہ کی معرفت نصیحت قرآن کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کچھ اثر نہیں ہوتا ہے اپنے دل کو بچانا بہت ضروری ہے آدمی سے غلطی ہوتی ہے لیکن آدمی فوراً اللہ سے توبہ کرے اللہ سے استفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اس گناہ کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے ہم ارادے میں کمزور ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ توبہ ہماری کچی ہوتی ہے. پکا ارادہ کرنا کروں گا میں ارادے میں آدمی کچا ہوتا ہے اس وجہ سے گناہ سے بھی رک نہیں پاتا ہے اس حدیث کو امام احمد ترمدی اور نصیب نے ما جاؤ روایت کی اور یہ صحیح روایت حسن درجے کی روایت سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کے دل کو بہت بڑا نقصان ڈیمیج ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے یہ دنیا ہی میں ہوتا ہے نمبر تین گناہوں کی وجہ سے علم کی برکت چھین لی جاتی ہے آدمی کو علم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے امام شافئی بہت بڑے امام گزرے ہیں آپ سب جانتے ہیں امام شافئی جب امام مالک کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے امام مالک نے کچھ ان کا امتحان لیا تو دیکھا کہ بہت اچھا بچہ ہے اور بہت ہی صلاحیت مند ہے امام مالک استاد امام شافی کے اور امام شافی استاد امام احمد کے امام مالک نے دیکھا بہت ہی صلاحیت مند شاگرد ہے ان سے کہا کلب کا نور فلا کتف اللہ نے تیرے دل میں ایک نور ڈالا ہے ایک بہت اونچی صلاحیت تجھ کو دی ہے علم تجھ کو دیا اللہ نے بہت عمدہ فہم تجھ کو دیا ہے اللہ نے تیرے دل میں ایک نور ڈالا ہے گناہوں سے اپنے اس نور کو برباد مت کرنا معلوم ہوا کہ آدمی کا علم برباد ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک حادیثوں کا یاد رکھنا فلاں بہت بھاری اس کو انٹیلیجنٹ ہے دنیا کا انٹیلیجنٹ بہت سارے مشرقین کفار بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن علم کی جو برکت ہے قرآن و سنت سے صحیح نتائج لینا اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اسی لیے بدعت کا نقصان کیا ہوتا ہے بدات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے علم کی برکت اٹھا لی جاتی ہے صحیح فہم سے چھن جاتا ہے اسی لیے فدن ایاد رحم اللہ فرماتے ہیں منجالبہ بداط ان لمب الحکم فدہ ابن ایاد بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں صالحین میں سے گزرے کہتے ہیں جو بداتی کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے اس کو دین کی گہری سمجھ نہیں ملتی ہے اب بتائیے بداعت کی صحبت کا یہ حال ہے بدات میں مبتلا ہونے والے کا کیا حال ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بداتی قرآن سنت سے غلط غلط مطلب نکال کے بدات ایجاد کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ نہوس بدات یہ ہے کہ دین کا صحیح فہم چھین جاتا ہے دین کا صحیح فہم چھین جاتا ہے ان کو لا کہ بتاؤ یہ صحابہ نے نہیں کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو غلط کیا ہے سمجھ گمراہی آسان ہو جاتی ہے امام شاپی کہتے ہیں شکوت الا وکی انسوی میں نے امام وکی سے اپنے حافظے کی خرابی کی شکایت کی فرشد عنی الا ترقی انہوں نے مجھ کو رائے دی نصیحت کی گناہوں کے چھوڑنے کی میں نے کہا میرا یادداشت مجھ کو اچھی چاہیے یادداشت میں کمزوری انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑ تیری یاد صحیح ہوگی فہ ارشد عنی الا ترکل میاں وہ اخبار اور مجھ سے کہا کہ دے علم نور ہے علم ایک نور ہے وہ نور اللہ اور اللہ کا نور بطور ہدیہ گناگار کو نہیں دیا جاتا ہے دین کا صحیح فہم گہری سمجھ گناہوں کے ترک کرنے سے ملتی ہے صحابہ کیا تھا ان کی زندگی میں معلوم پڑھا یہ حکم ہے کرنا ہے معلوم پڑھا منع ہے چھوڑنا ہے ان کے اقوان آپ دیکھیں ان کے اقوال ایک جملہ ہوگا لیکن وہ جملہ اتنا جاندار ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو پانچ دس پیجز آپ کو لگانے پڑیں گے ایسی گہری بات کہاں سے آتی ہے اس کو حکمت کہتے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں گہری سوچ جب ہو تو وہ سوچ کو مختصر الفاظ میں بیان کر سکتا ہے صحابہ کے پاس یہ صفت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمال درجے میں صفت تھی کیوں اس لیے کہ دل کے سوچنے کی صلاحیت بہت عمدہ ہے کوت کلام اس کے پاس ہے تو یہاں پر تیسرا نقصان یہ گناؤ کا ہوتا ہے کہ آدمی سے علم کی برکت چھن جاتی ہے اور چاہے وہ قرآن پڑھے حدیث پڑے اس کو صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آتا ہے گہری سمجھ اس کو نہیں مل پاتی یہ تیسرا نقصان ہے نمبر چار گناہوں کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے گناہ آدمی کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں لیکن آدمی اگر تکوا والا ہو اس کے اندر ہمت ہوتی ہے دیکھیں ڈر ایک اور چیز ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وحشت ان کے دلوں میں ہوتی ہے گھبراہٹ ایک ہوتی ہے ایک ٹینشن ہوتا ہے ایک بے سکونی ان کو ہوتی ہے یہ جو چیز ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا گھبراہٹ گھبراہٹ ایک ہے شرح صدر نہیں ہوتا ہے ڈر ڈر ایک ہوتا ہے بہت سارے لوگ اندھیرے میں جانے کو بھی ڈرتے ہیں لیکن واقعی آدمی اگر متقی ہو پرہزگار ہو اور اس کو معلوم ہے اللہ ساتھ ہے اس کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے لیکن گنا کی وجہ سے کیا ڈرتا ہے آدمی کہ ایک تو اللہ کا ہوں نہیں میں پوری طرح سے اور اگر جن آ گئے سامنے تو اللہ بھی مدد نہیں کرے گی ڈر رہتا اس کو لیکن اگر آدمی واقعی اللہ کا ہو جائے پوری طرح سے اس کو تو اللہ اپنے ساتھ ہے نا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ایک ہمت آدمی کی تکوا سے بنتی ہے اور ہمت اس لیے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ وہ بزدل لوگ ہوتے تھے غیر گھبرائے گھبرائے زہم زہم اللہ پرماتا ہوا عیدا ہوں تو کا اجسام اگر ان منافقین کو تو دیکھے گا تو ان, کے ان کی صحت کو اور ان کے ان کی زینت کو دیکھ کے تجھ کو تعجب ہوگا کیسے ایک دم اپ ٹو ڈیٹ اور کیسے ہیلدی ایک دم موٹے تازے اچھے ان کو دیکھ کے تو تعجب کرے گا موٹا ہونا صحت مند ہونا خوبصورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے کوئی آدمی بولے گا کوئی صحت مند ہے تو اس کا مطلب بری بات سے صحت مند ہونا اچھی چیز ہے وہ ادار آئے ہم... یہ منافقین کی بات چل رہی ہے کہ ایک آدمی ظاہری صحت ہو لیکن دینی صحت اس کے پاس نہیں ہے ایمان کی صحت نہیں ہے تقوی کی صحت نہیں تو ایسی صحت کیا کام کی وہ ادار آئے تہم تو عجیب کا تو عجیبوں کا اجسام اگر تم کو دیکھے گا تو ان کی صحت مندی جسمانی اعتبار سے خوبصورتی پر تعجب کرے گا اش اش کرے گا کیا خوبصورت کیا صحت مند کیسے لوگ ایک دم اپ ٹو ڈیٹ ہینڈسم وقول علی قل اور بات کرے گا تو تو اس کی بات کو سنے گا کیا بات